ساتھ ایک سوال آپ سے سو پوچھنا تھا شب برات کے متعلق میرا تعلق گجرہ سے ہی ہے یہاں پیپلس کالونی جامع مسجد مسلم میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں وہاں مغل رسول راستی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں مسئلہ تو, تو ان کا اور ہے ہمارے سے سیلاقی ہے انہوں نے خود فتویٰ جاری کیا کہ شب بارات کوئی چیز نہیں نو ملا بقول ان کے اور ساتھ ہم نے یہ بتایا کہ اس کے متعلق صرف ایک ہی حدیث شریف ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے تو لیکن وہ بھی ضعیف حدیث ہے یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا اور ساتھ یہ جی جواب پیش کیا انہوں نے کہ اگر اتنا بڑے فضیلت والی راتر ہوتی تو اس کے متعلق ایک ہی حدیث نہ ہوتی ہے اور وہ بھی ضعیف نہ ہوتی بلکہ اور بھی اس کی حدیثیں ہوتی تو حضرت آپ لیز اس کے متعلق ذرا وضاحت سے جانکاری دی شکریہ السلام علیکم ہاں جی امی بھائی آپ نے تو ہمیں خوش کر دیا اک لحاظ سے کہ آپ ہمارے شہر کے ہیں شکر ہے انٹرنیٹ میں تو ہمارے شہر کا بھی آدمی ہمارے سوا کو آیا ہے تو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے سب دوست آصف بھائی ہیں راشد بھائی ہیں میں آپ کا خادم ہوں ہم سب سلام کرتے ہیں اگر ممکن ہو سکے میرے بھائی تو چوک دار السلام زینت المساجد میں مولانا الحاج ابو دعود محمد صادق صاحب مدعا اللہ علی کی بار گاہ اٹرس میں میرا سلام پوچھا دیئے دعاؤں کی درخواست کی دیئے اور رضائے مجتبا پیپل کالونی میں مسجد ہے وہاں ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب ماشاء اللہ جمعہ پڑھاتے ہیں لاہور سے صرف جمعہ کے لیے تشریف آتے ہیں بعد میں سوال و جواب کی محفل بھی وہ مقرر کرتے ہیں ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی ہیں نوجوان ہیں کوشش کیا کیجیے کہ وہاں جا کر جمعہ پڑا کیجیے اب دیکھیے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے منبر پر بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ ایک روایت ہے اور وہ بھی ضعیف ہے دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ سینکڑوں روایتیں ان لوگوں کی نظر سے نہیں گزری حتہ کہ موجودہ دور کا وہابیوں کا منکرین کا سب سے بڑا محدث ان کے نزدیک کہ وہ کہتے ہیں کہ رو زمین پر اس سے بڑا محدث کوئی نہیں ناصر الدین البانی اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا سلسلہ تو احدیث و سحیا میں کہ شب قدر شب برأ کی رات کو عبادت کرنا اور اللہ جل مج کریم کا آسمان دنیا پر اس کی رحمت کا آ کر آوازیں دینا اس سب ترک کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث ہے ضوف سے نکل کر حسن درجہ بل کے صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی احترق. سیدہ شفیقہ ربی اللہ تعالیٰ مروی ہے سید نہ ابو بکر ہے حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوس اس رات کی فضیلت جو ہے وہ مروی ہے سیدہ عبداللہ ابن مسحو سے مروی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس رات کی فضیلت, ہے. ہے. رات کی فضیلت جو ہے وہ مروی ہے عبداللہ بن خوسانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کی فضیلت جو ہے وہ مروی ہے تو یعنی یہ ابن ابو دعود میں ابن ماجہ میں ادیس ہے اسی طریقے سے ترن میں ادیس ہے اور کتاب الکتاب النزول و رویہ میں و... کتاب النزول و صفات میں امام دار کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اس میں اس کی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں امام ابن خزیمہ کی کتاب ہے کتاب و اس میں اس کی احادیث مروی ہیں صحیح ابن حبان محدث بہت بڑے حبان ان کی کتاب کا نام ہے صحیح اس میں انہوں نے صحیح روایت نقل کی اس میں یہ حدیث جو ہے احادیث جو ہیں اس رات کی فضیلت کی اس میں مربی ہے مشکات میں ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ نمبر رسول پر بیٹھ کے کہنا کہ ایک عدیض مربی ہے وہ بھی ضعیف ہے اگر یہ بات سچی ہوتی تو پھر بھی یہ تو تھا کہ چلو ایک عدیض تو ہے چلو ضعیف ہے آپ اس کے مخالف ایک دکھا دیں ضعیف ہی دکھا دیں کہ آکا کریم نے فرمایا ہو کہ سرات کو جاگنا نہیں چاہیے اور سراد کو رب کی رحمت نہیں ہوتی چلو ایک منٹ کے لیے اسی کی بات مان لیجیے جی ضعیف حدیث ہے ایک ہے آپ کہیے جی ایک ضعیف آ گئی نا اب یہ عقیدہ ہے یہ اصول ہے کہ فضائل عمال میں ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے گڑی ہوئی نہ ہو موضوع نہ ہو ضعیف بھی بر اور حدیث کی ایک قسم ہے تو اگر یعنی وہ حدیث ضعیف ہے مان لیا تو اس کے مخالف ضعیف بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اصول حدیث کے مطابق جیسے جمعہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس نہ جائیں یہ سوال کرنے کے لیے ضرور جائیں کہ بھائی آپ نے کہا ایک ہی ہے تو یہ دوسری روایتیں کدھر گئیں اور اگر ایک ہی ہے وہ ضعیف ہے تو اس کے مخالف ایک ہی ضعیف دکھا دیں چلو آج کے بعد ہم نہیں کریں گے تو جب میرے آقا نے یہ تو کہہ دیا سیدا شہدی سے یہ کو مروی ہو گیا کہ آپ جاگے تھے آپ نے سیدہ بھی کیا تھا قبرستان بھی گئے تھے چلو ان کے کہنے کے مطابق ضرور ہے تو کوئی ایک ادھیش تو ہونا سنایا کہ اس قبرستان اس رات کو نہیں جانا عبادت نہیں کرنا آ, چلو وہ صحیح نہ ہو ہوئی بھی ہو جائے وہ بھی تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے جب اس کے مخالف کوئی بھی نہیں ایک کو وہ بھی مان رہے ہیں تو عمل کے لیے تو ایک کافی ہوتی ہے سینکڑوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی تو ہم تو انشاءاللہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں ہم تو اسے میں پچاس سے زیادہ روایتیں جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں اور کتابوں میں ہیں الحمدللہ تو اتنے بڑا جھوٹ بولنا مندر رسول پہ بیٹھ کر تو اس لیے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے السلام علیکم